میرے مشرق رہو تو ہوشار مقام ہے دل کو آ کب نادام سمجھتے ہیں دل ہے سینے میں تو کیوں سمجھتے ہیں دل گریا سینے میں تو کیوں خندہ سمجھتے ہیں مپا میرے دل کو سمجھتے آجتے دل گریا دل جو اللہ کی محبت میں غلط ہو رہا ہے فائدہ صاحب نے بھی کروایا حضرت مسلط سے سنا لے پیسا فرماتے ہیں کہ ہنسی بھی ہے لگوں کے ہردم اور آگ آگ بھی میری تل نہیں مگر جو دل لو رہا ہے پہلوں اس کی کسی کو خبر نہیں دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں احجال کا ہر وقت روتا رہتا ہے اور اللہ کی محبت میں مشغول رہتا ہے اور اللہ کی محبت کے نعروں کی تکرار میں مصروف رہتا ہے اگر اگرچہ ظاہر جو ہے ان کا کچھ اور ہوتا ہے لیکن نادان لوگ ظاہر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں دن کے اندر جو تعلق اللہ کا موتی چبہ ہوتا ہے قلب میں اس سے وہ بیچارے محروم رہتے ہیں ناواقف ہوتے ہیں محروم رہتے ہیں دل میں تو کیوں خنندا سمجھتے ہیں دلے کے پیار سیلے میں تو کیوں خنندا سمجھتے ہیں مقام پہلے دل کو آہ آدا سمجھتے ہیں مکا مے میرے دل کو آپ دادا سمجھتے کرے جو یاد کو تازہ اڑا دے پابلت کو کرے جو یاد کو تازہ اڑا دے پابلت کو تو ہے ہیں جو یاد جا رہا دے اور فواب غفلت سے اس کو جب اس کی جان چھوڑا دے تو ایسے درد کو ہم خاص درما یعنی اس کا علاج سمجھتے ہیں انتہا کامیابی سمجھتے ہیں کرے جو یاد کو تازہ اڑا دے بابے غفلت کو کرے جو یاد کو تازہ اڑا دے بابے غفلت لط کو چھ دل کو ہم تو اے خاص دو اور دوا آ. یہ درد ملے گا کہاں سے دوا اس کی دوا سال کہاں جو ہے یہ, یہی ہے اہل اللہ کی صوبت اس درد کی دوا کہاں ملے گی آ. یہ دکان اس کی دکان اس کی کرے پیرے مغا ہے گا اس کی ترے پیر مغا ہے جہاں شیخ کامل ہے اور اللہ والا ہے وہ حوالوں کے سینوں سے یہ سٹ ملتا ہے خواب مثلت سے جو ہے وہ بیداری ہو جاتی ہے اور فکر آثرت پیدا ہو جاتی ہے فکر آثرت کیا ہے فکر وطن ہے فکر وطن ہمارا اصلی وطن آثرت ہے اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمارا پردیس ہے. ہے یہی دھوکہ ہے انسان اس دنیا کو اپنا وطن سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کی نظر صرف اپنی, اپنی زندگی جو ہوتی ہے یہ زندگی اور جوانی اور ادیڑ عمری اور پھر بڑھاپا بس اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ تو دنیا تو سایہ ہے اور آخرت ایک حقیقت ہے اس کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے چونکہ تذکرے اس کے نہیں ہوتے اس کے تذکرے اہد اللہ ہی کیا ہوتے ہیں اور فکر آخرت دلائی جاتی ہے جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہی چیز جو انسان کا مخصوص بن جاتی ہے تو وہ یہاں اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور فکر آخرت ہوتی ہے جس کے تذکرے ہوتے ہیں فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے دنیا تو تھوڑے دن کی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور ہر شخص کو ہر شخص کو جو جی ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہو سکتا کہ دنیا سے ایک دن ہمیں جانا ہے حضرت والا کے یاقوب اشعارے نے فرمایا تھا یہ حقیقت یہی ہے کہ یہ بھی ایک ذکر ہے ایک طرح کی حضرت نے اس کو منظوم فرمایا حضط میشا رحمۃ اللہ نے حضرت والا کے حضرت والا کے ملحوظ کو جس جہاں سے ہمیشہ ہو جانا جس جہاں سے ہمیشہ ہو جانا اور ابھی نہ آنا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ جانا اور کبھی کر اور کر پھرنا آنا یہ شاد بے زمانہ یہ ایسی دنیا سے کیا یہ ہے ارشاد ایسی دنیا جھیل کھانا اس شہر سے تو جی جی کوئی انکار کر نہیں سکتا اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے لوٹ کے کبھی آنا بھی نہیں پی بچے بنگلے کاروبار سب یہی رہ جانا ہے اور آدمی سوچتا ہے بھئی یہ بچے ہیں چھوٹے ہیں ان کو کون پالے گا ان کو پالنے ہی میں زندگی ساری زندگی اسی میں لگا دیتا ہے ساری فکر ساری محنت اس میں لگا دے تو یہ حمافت ہے بھائی یہ بھی ذمہ داری ہے لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اور بھی ذمہ داری تو دیکھ کے اللہ نے بھیجا ہے کہ بھائی دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہوں کہ وہاں جا کر تم مجھے بھول مت جانا وہاں جا کر یہ،, یہ نہ بھول جانا کہ میرے پاس بھی لوٹ کر تمہیں واپس آنا ہے تو اور بھی تو کام اور بھی تو مقاصد دنیا میں تمہیں بھیجنے کے وقت میں نے دیے ہیں تو ان کو بھی تو پورا کر اور بہت سے ہم نے دیکھا کہ سب کو تو اللہ ہی پالتا ہے بھائی اور نمرود کو بھی تو اللہ ہی نے پالا تھا جنگل کے اندر نمرود کو پالا اللہ تعالیٰ نے اور چیتے کے ذریعے اس کی پرورش کی بچپن ہی سے حضرت نے فرمائیں کہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کی قوت دکھا دی کہ ہم پالنے والے ہم ہیں پرائے راست اس کو مشاہدہ کرا دیا کہ پالنے والے ہم ہیں لیکن ظالم پھر بھی تکبر کی وجہ سے کافی ہو گئے مرا تو اللہ تعالیٰ تو دکھاتے ہیں کہ ماں دنیا سے بازے ماں جوان بھی چلے گئے دنیا سے تو بچے بولتے رہے کوئی بچے تو ہی مر گئے ہوتے سارا کام چلتا رہتا ہے نظام دنیا چلتا رہتا ہے ہم اپنے آپ کو پورے پورا ٹھیکےدار سمجھتے ہیں کہ ہر کام کے ہم ٹھیک دار ہیں نہیں بھئی اللہ تعالیٰ سارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں بس انسان ایک ذریعہ ہے لیکن اپنا اصلی کام نہیں بھولنا چاہیے اپنا اصلی وطن نہیں بھولنا چاہیے یہ پردیس ہے اور آخرت ہمارا اصلی وطن ہے وہیں ہم آئے ہیں اور وہیں واپس جانا کرے جو یاد تو تازہ دے باپ ببلت کو کرے جو یاد تو تاساڑا دے پاپے بلت کو تو ہے قاصلے چل ماں سمجھتے ہیں تو ایسے درد کو ہم آصلے چل ماں سمجھتے ہیں جو گلشن میں گر کے آ نگر میں گلستان ہے جو گلشن میں رہ کے آ میں کلستا ہے دوست کے دل میں عش کو انہاں سمجھتے دوست کے دل میں وش کو سمجھتے یعنی الگ سے انتظار تھا کشمیر میرے نگر کی جس کو گناوں سے عشت رہتا ہے کو چھوڑتا نہیں ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا بس اس کو کیا ملے گا اس کے دل کے اندر گناہوں کا عشق جو اللہ والوں کے پاس ہے بھی اللہ والا نہ بنے اور ان سے فائدہ نہ اٹھائے اپنی زندگی کو تبدیل نہ کرے تو کیا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر گناہوں سے گناہوں کے پاخانے کی محبت ہے اس کو اہل اللہ کے پاس رہنے والا ایسا ہے گویا کی طرف کی دکان میں رہتا ہوں ایک بنگی حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک بنگی کا وہ کہیں اتر کی دکان کے سامنے سے گزر گیا بے ہوش ہو گیا اب لوگوں نے جو مجمع جمع ہو گیا کوئی اس کو رہا ہے کوئی اس کو پانی کا چینٹا مار رہا ہے کوئی کسی نے اس کو اتر کی دکان سے کھایا لا کے ناک میں اور لگا دیا اس کی بے ہوشی اور پڑ گئی دی. اتنی دیر میں اس کا بھائی آیا اس کو خبر ہوئی کہ وہ بیمار ہے میرا بھائی تو وہ بھی پکانے کے نسکا نسکا وہ بھی اٹھاتا تھا وہ بھی اٹھا تھا وہ سمجھتا تھا اپنی برادری کو تو جیسے उसने اس نے دیکھا تو کہ میرا بھائی بے ہوش ہو گیا اور اتر کا پہاڑا اس کے لگا ہوا ہے اس نے فوراً اور اتر کا پایا نکالا اور ایک گری لے کر اس نے کتے کا پخانہ لگا کے اس کی ناک میں دیا وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا تو یہ اہل اللہ اہل اللہ کی جگہ جو ہے گویا اتر کی دکان ہے اب جوش گناوں کے پیشاب پیخانے کو جو ہے نہیں چھوڑتا ہے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا گنا جو ہے پیشا سے بھی ہے یہ جو یہ جو چیز استعمال کی جاتی ہے مثال یہ گناہوں سے نفرت دلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ یہ تھوڑی ہے کہ ہم خدا نہ نخواستہ اس کو جو ہے بار بار کہتے ہیں تو اس کو پسند یہ گناہوں سے نفرت دلانے کے لیے کہ گناہ اس سے بھی بدتر چیز ہے کاش کے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ گناہ کتنی بدترین چیز ہے اور اللہ سے اپنے پیارے خالق سے مالک سے دور کرنے والی ہے اللہ تعالی نے تقوی فرضی سی لیے کیا ہے کہ بندہ مجھ سے دور نہ ہو کیونکہ گناہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے مارے محبت کے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو اس لیے ان کاموں کو فرض کر دیا کہ دیکھو یہ یہ کام مت کرنا ورنہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ یہ ہے تفواہ فرض کرنے کا راز جو حضرت تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص گناہوں کو نہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ایک شخص ہے کہ جس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے اس کا, مدد, اس, کے اس کا درجہ اور ہے ایک شخص ہے جس کا گناہ نہیں چھوٹ رہے اس کا, اس کا درجہ اور ہے اس کی بات اور ہے اور ایک شخص چھوڑنا نہیں چاہتا یہ اور ہے جو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اس کے بارے میں ہے. اور جو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چوٹ نہیں رہے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے تہ اس طرح سے من دلے گر پڑھے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے بھائی گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا اللہ سے توبہ کرو رو اللہ سے کہ اللہ مجھے توفیعت دے دیجئے گناہ چھوڑنے کی اور اہل اللہ سے گناہ چھوڑنے کی برباست بھی کرو دعا کی آپ دعا فرما دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ دوں اور خود ہمت بھی کرو حضرت عامیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محض دعا سے کام نہیں چلتا دعا کے ساتھ ساتھ ہمت بھی کرنی پڑتی ہے جیسے آپ کو دکان کھولیں اور بزرگوں سے دعا کراتے ہیں کہ صاحب میرے دکان کھولے دعا فرما دیجیے اس میں اللہ برکت دے تو کیا آپ دکان کے بجائے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں دکان کھولتے ہیں نا دعا بھی کراتے ہیں دکان بھی کھولتے ہیں رات کو صبح کبھی ہلکا بخار ہے کبھی جسم میں درد ہے کبھی کچھ اور مصور کہتے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے اپنی طبیعت کو بھی چھوڑ کے آپ دکان کھولتے ہیں نہیں کھولتے تو دین کے کام بھی ایسی ہمت سے ہوتے ہیں تو خود ہمت کیجئے دعا کیجئے دعا کرائیے اور ہمت بھی کیجئے یہ تین کام کر لیجیے ان شاء اللہ سے نکل جائیں گے جو گلشن میں گر کے آ گلتا ہے تو اس کے دل میں پشے خال کو ان سمجھتے ہیں کے دل میں کو سمجھتے ہیں گناش گنا کی محبت یعنی کہ یہ محبت رکھتا ہے چھوڑنا نہیں چاہتا چھوڑنا چاہے دعا کرائے ہمت کرے سب کام بن جائے گا اور پھر اس کو پتا بھی چل جائے گا کہ گناہوں میں کیا لذت تھی اور اللہ کے پور میں کیا لذت تھی کیا کہاں گناہ اور کہاں اللہ کا پتہ جو گلشن جل کے آ گلستان ہے تو اس کے دل میں خار کو انہاں سمجھتے ہیں وہ بادی کرے جو پیش وفاداری کرے جون الما سے تو اس کے الگ کو خرشید سے وفاداری وفا کا ہے کہ اللہ کو اللہ کی رضا جو جستجو رکھے کہ اللہ کن کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں ساتھ میں ایک جستجو یہ بھی ضروری ہے کہ کن کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اس سے بچے یہ ہے وفاداری وفاداری اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ عبادت میں مزہ آ رہا ہے عبادت کیے جا رہا ہے اور جہاں گناہ سے بچنے کا موقع آیا دل کے دم اٹھانے کا موقع آیا دل توڑنے کا موقع آیا وہاں جو ہے وہ ہجڑے بن گئے وہاں کوئی ہمت کو استعمال ہی نہیں کر رہے تو یہ کوئی وفاداری ہے وہاں پہ آ کے ایک حضرت سناتے تھے ایک عاشق تھا وہ پیچھے بھاگ رہا تھا تو وہ اس سے بھاگ رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے دیکھا تو یہ پیچھے پیچھے اس نے کہا میں تم سے عشق کرتا ہوں اس نے کہا میری بہن جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے وہ پیچھے آ رہی ہے دیکھو اس نے جو پلٹ کے دیکھا تو اس نے ایک تماشا اس کے لگایا ڈالن تو میرا آشیف بنتا ہے تو جائیے ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو یہ تھوڑی ہے عش کو موقع بھائی جہاں گناہ سے بچنے کا موقع ہو وہاں اپنا خون عرما پیش کرو اپنی وفاداری کا خون پیش کرو اور پھر اس سے ملے گا کیا اللہ تعالیٰ کے انوارات کا آفتاب شروع ہو جائے گا آفتاب کسی کو تو فرمایا کہ خوشی سے تاون سمجھتے ہیں سورج سے بھی زیادہ روشن اس کا قلب ہو سکتا وپ داری کرے جو الما سے وپاداری کرے جون الما سے تو اس پلگ کو خد سے سمجھتے تو اس الگ کو خد سے سے گناہو میں دل گناہو میں دل دلت اور رسوائی کا خطرہ ہے گناہوں میں دل گناہو میں دل دلت اور رسوائی فترا ہے مگر شپ کی نعمت کو مگر شپ کی نعمت کو ہم آسان سمجھتے گناہ میں رو دولت ہی ہے اس کوئی میں کوئی شکی نہیں ہے میں ضلعت اور رسوائی اور دنیا کا بھی خسارہ آخرت کا بھی خسارہ لیکن تخواہ اتنا آسان ہے صرف نفس پہ جبر کرنا پڑتا ہے نفس کے اوپر مشقت ہوتی ہے اور روح کو شادانی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے روح کو تو خوشی ملتی ہے اور نفس کو نفس پہ ذرا شاہ گزرتا ہے کیونکہ نفس جو ہے بری بری عادات کا آدات اس کو آ گئی ہیں عادت پڑ گئی ہے برائی کی اس وجہ سے اس کو اصلاح میں اس کو دشواری پیش آتی ہے اور نفس کے اصلاح میں دشواری پیش آتی ہے حقیقت میں تو طفاء انتہائی آسان ہے میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بتاؤ کہ کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے سیدھی سی بات ہے کام نہ کرو تو آسانی ہے تو اللہ نے جو طفاع فخری کیا ہے یہ یہ, یہ, یہ, یہ کام مت کرو آسانی سے رہو گھر میں بیٹھو کام نہ کرنا آسان ہے بس آسانی سے رہو اور پھر دیکھو اس میں عزت کتنی ملتی ہے دنیا میں بھی اللہ عزت اور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ کیسی عزت دیتے ہیں یہ بڑے بڑے سیڈ روم کی جوہیاں اٹھانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں طغبہ میں یہ عزت ملتی ہے اور گناہوں اور گناہوں کے اندر جو پڑا ہوتا ہے اس کو کیسی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم نے بھی دیکھا ہے آشق کو پھٹتے سے مجاز کو ہمارے گلشن میں سامنے بیچارے کا واقع ہوا اتنا ترس آیا اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علی کی فرما دیتے کہ آش مجاز پہ مجھے بہت ترس آتا اور متقبر آدمی پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے عشق مجازی میں جو گرفتار ہوتا ہے اس کی حالت پہ مجھے رحم آتا ہے تو ہمیں بھی بہت رونا آیا اس بیچارے کی جلت دیکھ کے اللہ تعالیٰ ایسی جلت رسوائی کسی کے مند کھلائے تو بےچارہ اور عقل بھی اس کی ایسی خراب ہوئی دیکھو عشق کا بوتھ جب سوار ہوتا ہے تو عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے چار بچوں کی ماں ہے اس سے عشق رہا ہے مسجد میں بیٹھا میں خود دیکھا اس کو اپنے مسجد میں بیٹھا ہے قرآن شریف سامنے رکھا ہے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں کس کے گھر میں بیٹھا ہوں اس سے کیا میں ڈرامہ کر رہا ہوں قرآن شریف سامنے رکھا میں نے خود دیکھا اپنے آپس اور موبائل پہ وہ میسجنگ کر رہا تھا نماز میں میں نے دیکھا اس کو نماز کے بعد وہاں بیٹھا ہوں میں ایک عجیب آدمی ہے خیر بعد میں اس کو بٹتے دے گا دے تو سامنے ہی جو ہے کسی عورت سے لڑا رہا تھا اس نے کہیں ٹریس کر لیا کہ کہاں سے ایک میسج آ رہے ہیں اور اس کو پکڑ لیا اور وہ اتنا کھپت چیز کا تھا بالکل ابلا پتھر پائپ جینس پہنی ہوئی اس نے اور وہ پٹرا ہے بیچارا اس نے وہ جو مرد تھا عورت کا وہ تو طاقتور تھا اس نے یوں کربان سے پکڑ کے اس کو ہوا میں اٹھا لیا اور پھر دیر تناس نے اس کی جو پٹائی کی ہے جس کے پے سا وہ اتنا دل دیکھ کے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی سے بچ اور تفوا میں کتنی عزت ہے دیکھو اہل اللہ کے لوگ کتنی عزت سے سلام کرتے ہیں ہم کی جگیاں اٹھاتے ہیں ہم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں تو ہم تقواہ کو چھوڑ کے اپنی عزت کو چھوڑ کے ذلت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے وفاد گناہ جو ضلع اور فطرہ ہے مگر کی نعمت وہ تو ہم آسان سمجھتے ہیں مگر کی نعمت وہ تو ہم آسان سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے مشرق محروش احمد العالین کو اپنی شانِ قلم کے مطابق جگائز لیا ساتھ رہتا ہے کون سے لوگ اس دھوکے میں ہیں ہم بھی اس دھوکے میں تھے یہ تقواہ جو اس کا مطلب یہ ہے تقویٰ متقی وہ ہوتا ہے جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تجریح سنبھالے اور اس کو کوئی دنیا کے کام نہیں کرنے ہوتے ہمارے مرشد کو اللہ تعالیٰ سے جدید تا فرمائے اس دھوکے سے ہم کو بچایا کہ بھئی تخواہ تو کہتے ہیں گناہ نہ کرنے کو جو گناہ سے بچتا ہے وہ متقی ہوتا ہے اور اگر بھئی گناہ ہو جاتا ہے تو بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے وہ والد بشیر شیر جو ہے جائے جنہیں قسم سے کاغذ کس منہ سے کعبہ جاؤ گے غالب شم تم کو مدد نہیں آتی ازم مولانا شاہ محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدت نے فرمایا کہ میں نے شیر کو مسلمان کر دیا غالب نے تو مایوس کر دیا تھا میں نے اس نے امید کے سورج طلوع کر دیے کیا فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو ہاتھ میں ملاؤں گا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو ہاتھ میں ملاؤں گا اور ان کو رو رو کہ میں مناؤں گا اپنی بگڑی کو میں نہیں بناؤں گا پھر کیا بات ہے مایوسی کی جب اللہ تعالیٰ فرمارے ارے تم میرے دربار میں سر رکھ دو اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو وہی تم شکل ہی بنا لو شکل ہی بنا لو بنا کر فقیروں کا ہم گھر تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں تم دیکھنا پھر اللہ کا کرم اللہ کی رحمت کیسے برسے گی ایک دفعہ تم اللہ کے دربار میں سر تو رکھو کہ اللہ مجھ سے گنا ہو گیا ناراجی ہو گئی آپ سے دور ہو گیا تو اللہ مجھے معاف کر دیجیے پھر دیکھو کیسی رحمت کی بارش ہوتی ہے کہ کرم کی بارش ہو جائے گی کہ کی بارش ہو جائے گی کیا فکر ہے اگر گناہ ہو گیا بھئی اول کوشش کرو پوری کہ گناہ نہ کرو جان لگا دو اعظر خانوی فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ گناہ سے اس طرح بچو جیسے کوئی شخص تمہاری جان لینے آ رہا ہو اس کے ہاتھ میں خنجر ہے اور تمہاری جان لینے آ رہا ہے تو کس کس قوت سے بھاگو گے تو گناہ سے جب تک بچنے کے لیے اس قوت کا استعمال نہیں کرو گے اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی پھر فرمایا کہ جو میرے مشرد نے فرمایا کہ جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا جائے گا جان چھوٹ جائے گی پھر ہمیشہ اتنا مجاہدہ بھی نہیں رہے گا شروع شروع میں مشقت ہوتی ہے اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے اس کے بعد طبی نفرت ہو جاتی ہے گناہ پھر وہ چیتان اس کو بلائے گا بھی تو وہ اس کو نفرت گناہ ہو جائے تو حضرت کو اللہ تعالیٰ جذا لطا فرمائے کہ ہمیں اس دھوکے سے بچایا ہم بھی سمجھتے تھے زیادہ عبادت کرنے والا اللہ والا ہوتا ہے اللہ والا تو وہ ہوتا ہے ان اولیا منتقل جو کام نہیں کرتا اس میرا عجیب قانون ہے جو کام نہیں کرتا وہ میرا دوست ہے بتائیے کیسا عجیب قانون ہے <laughs> حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی دنیا میں کوئی میل اونر کوئی فیکٹری اونر کوئی دکاندار تو دکھاؤ ایسا कोई सेठ दिखाओ ऐसा जो अपने पास मुलाजिमीन की भर्ती करे और कहीं काम नहीं करना है तनवाजक मिलेगी जब काम नहीं करोगे अजीब अल्लाह का कानून है दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत है अल्लाह का कानून अजीब है कि अल्लाह पर हमारे काम मत करो तो मजदूरी लो और अगर काम किया तो डंडे लगाऊंगा <laughs> तो ये क्या अजीब कानून है कि गुनाह मत करो आराम से बैठो बस जो काम हमने बता दिए थोड़े से फलाइज वाजिबात सुन्नते मौकेदार ये अदा कर लो اور جب گناہ تم چھوڑو گے تو ان عبادات میں تمہیں وہ مزہ دیں گے وہ مزہ دیں گے کہ تمہیں دونوں جہان میں وہ مزہ نہیں ملے وہ لذتیں کوک دیں گے وہ دیں گے تو اللہ تم جس دن جس وقت سجدے میں سر رکھو گے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ سے ماری مانگ کے دل کو پاک و صاف کر لو گے اور ہمارے دربار میں جب سر رکھو گے تو مولانا روبی فرما دیں لے کے ذوقے سجدے پیشے خدا خوش ترایت اردو سب مل کر ارے جب تم جب میں الہ آپ کی محبت اور مستی میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے دو سو کیا دو سو کا لفظ یہاں کثیر کے استعمال میں ہے یہ مطلب نہیں کہ دو سو سلطنت بس اس کے بعد مزہ نہیں آئے گا فرمایا کہ یہ کثیر کثرت کے استعمال کی وجہ سے دو سو فرمایا ورنہ لامحدود مزہ اللہ دیں گے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مجھے میں جب اے اللہ آپ کے دربار میں آپ کے طرف سر رکھتا ہوں تو مجھ کو وہ نشہ آتا ہے وہ مزہ آتا ہے جو دو سو سلطنتوں کے نشے میں بھی وہ پتا نہیں کیا بات ہے بات گناہو میرے اور رسبائی کا قطر ہے مگر اب بھائی نے مگر وہ تو ہم آسان سمجھتے ہیں گناہو پر مدانت اش پاری ہو یہ کام بن جائے گا گنا ہو پر شری اوزاری ہو تو افنی مئو را اس کو ہم سارا سمجھتے ہیں تو اپنی کو ہم ہما سمجھتے بس کامیابی مل گئی اگر گناہ ہو گیا تو فکر مت کرو فکر مت کرو توبہ کرو اللہ کو منا لو اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا اللہ تعالیٰ تو اور معاف ہی نہیں فرما دیتے اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والے کو حب رکھتے ہیں حب <سلام> <سلام> محبوب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اتنا بندے سے محبت فرماتے ہیں فرماتے ابھی سے کلسی ہے لنیم المدنگیم احیئر سبھی اللہ تعالیٰ ہیں کہ مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں کی تسبیح سے زیادہ اپنے گناہ گار بندوں کا رونا پسند ہے بتائیے کیا بات ہے باخبار میرے بہت آواز چناہوانی ہو تو افغی موفرت کا اس کو ہم ساما سمجھتے ہیں تو افغی موفرت کا اس کو ہم ساما سمجھتے ہیں ابھی خوشی کو چھوڑتے اپنی اگر ہونا خوشی ان کی خوشی دینی اگر نہ خوشی ان کی تو اس لمت نو افراد तो سمجھتے ہمت دے شیر سمجھتے شیر جیسی ہمت مرت بنایا اللہ نے تو متانا ہمت سے اپنے نس پر حملہ کرو اس ہمت سے کام بن جائے گا ان شاء اللہ یہ ہمت استعمال کرو یا اللہ تعالی کی نابوشی کا جو بھی موقع ہو سارا معاشرہ ایک طرف ہو سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے پیشے نظر تو مردیے جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے اپنے مالک کو ہم کیوں ناراض کریں بھائی ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا مالک ہے کہ معاشرہ ہے زندگی دینے والا مالک ہے کہ معاشرہ ہے اور صحت دینے والا عزت دینے والا رزق دینے والا کون ہے بھائی ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا مالک ہے ہم جانے ہمارا مالک جانے معاشرہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کریں معاشرے کو ہم تب راضی کریں گے جب اللہ جس میں اللہ کی رضا ہو اللہ کی رضا ہے ہم والدین کو خوش رکھیں گے والدین کی خدمت کریں گے اور والدین کا کہنا بھی مانیں گے لیکن اگر والدین بھی خلاف شہریت حکم دیں تو ہم پھر والدین کا کہنا بھی نہیں مانیں کیونکہ والدین کو بھی تو پیدا اللہ ہی نہیں کیا ہے تو اللہ تعالی کی نافرمانی میں جہاں نافرمانی ہو تو والدین کی رات بھی جائز نہیں والدین کو خوش کرنا جائز نہیں ہے پھر والدین اگر اللہ خدا نہ خاص طے سے نہ سمجھ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا حکم دیں شریف کے خلاف حکم دیں اس کو ماننا جائز نہیں آپ کے ادبی پھر بھی جائز نہیں ہے نرمی سے ادب کے ساتھ ان کو جواب دے دے ہمارے حضرت نے تو کیا بات سکھائی والدین کا کیا ادب سکھایا فرمایا کہ اپنے والدین سے ایسے موقع پہ کہہ دو کہ ابا میں آپ کا پیشاب افانہ اٹھانے کو تیار ہوں لیکن اللہ کی ناراضگی کا کام خلاف شریف کام نہیں کر سکتا یہ طریقہ دیکھو پڑوں کے ساتھ ادب کا یہ طریقہ ہے یہ تھوڑی کہ اور لپٹنا شروع کر دیا جبڑا شروع کر دیا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں طریقہ یہ ہے کہ ابا میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں میں صبح شام آپ کی جمت کرنے کو تیار ہوں لیکن یہ کام مجھ سے نہیں اتنی جگہ مجھ میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے مالک اور خالد اور جس نے آپ کو پیدا کیا جو آپ کو بھی کھلا رہا ہے تو میں اس کو کیسے ناراض کر حضت نے فرمایا حضرت رحمتہ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ دیکھو شیر جو ہے وہ ہرن ہرن کو شکار جب کرتا ہے تو اس کو یہاں گردم شرسے پکڑ لیتا ہے پاگتا ہے اس کے ساتھ اور پھر اس کے جب وہ قابو میں آتا ہے اس کے برابر پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر حملہ کرتا ہے نرسری اور اس کا پھر خون پیتا ہے جیسے ہی ہرن کا خون پی لیتا ہے ہرن دم سے گر جاتا ہے فرمایا کہ خون پینا حرام ہے لیکن نفس کا خون پینا جائز اپنے ناجائز ارمانوں کا خون پی جاؤ خون پی جاؤ یہ خون پینا فرض ہے نفس کا خون پینا فرض ہے اندر ہی اندر دل کا خون ہو گیا گناہ کا ارادہ ہے تقاضا بھی ہے شدت سے تفازا ہے جتنی شدت سے اس تقاضے کو دبائے گا اتنا ہی شدت کا نور دل میں پیدا ہوا واہ خوشی کو چھوڑ اپنی अगर हो ना खुशी उनकी खुशी को छोड़ दे अपनी अगर हो ना खुशी उनकी तो इस को हिम्मत अफर हिम्मत दे समझते हैं तो इस हिम्मत को अब شیرا دے گئے شیر یاد آیا نہیں چھوٹتی لت اگر معاذیت تھی تو رکھ دے تو سر اپنا چوکھٹ پہ رکھ دی کہ محبوب ہیں بار گاہے سمجھ میں نہ دامت کے آنسو ندامت کی بات اور ایک شیر اور حضرت کا نا نہیں کام ہے دل نہیں کا کیا ہے وہ خود اپنی تمناؤں کا خون نہیں کام ہے دل ہے یہ اجڑوں اپنی تمناؤں کا خون نہیں کام ہے دل ہے یہ کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا بھی ہے یہ تڑپ کیوں ہے آپ کہیں گے صاحب یہ کیا اللہ والے کہ یہ تڑپ بھی رہے ہیں کو نہیں دیکھا تو بھائی اللہ نے مادہ رکھا ہے کشش کا ہم کو ہجڑے تھوڑی ہے یہی تو فرمایا کہ ہجڑوں کا کام نہیں ہے ہم ہجڑے تھوڑی ہیں ہم مرد ہیں تو ہمیں کشش ہے اللہ نے رکھی ہے تو ہم تڑپ بھی رہے ہیں کسی کو فائدہ فرماتے ہیں شوق بدلتے شوق نے دن کشمکش کش میں ہوں دل کو اور دل مجھ کو پریشان کیے ہوئے ہے یہ جات کشمکش چل رہی ہے لیکن یہ کشمکش کیا مفتی رہے گی کچھ ملے گا نہیں بس ذلت و پاری آئے گی نہیں بلکہ اس سے ایسی زبردست ترقی نصیب ہوگی اسی کشمکش اور مجاہدے کے بڑے بڑے انعامات ہمارے منتظر ہیں ہمارے منتظر اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتے ہیں لیکن حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اپنی عبادات کا تعات کا اور تخوا کے امارات کا انتظار مت کرو اپنے تقوا اور اطاعات کی اور عبادات کے ثمراط کو آخرت میں امید رکھو کہ انشاءاللہ وہاں خوب جرما پائیں گے اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا میں لڑکتا پھڑکتا نہیں چھوڑتے جو ان کے راستے میں چلتا ہے تقوع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی جنت کا مزا عطا فرماتے ہیں میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا میرے باغ دل نے وہ گل پا اور تیرے تصور میں عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے جب یہ گناہوں کو چھوڑ دیا دل کا دل کا تجزیہ ہو گیا پاک و صاف ہو گیا دل اخلاق جدیلا سے طرح طرح کے گناہوں کی عادات سے یہ پاک ہو گیا اور اس کو طبعی نظر پیدا ہو گئی اب اللہ کا پور اس کو ایسا محسوس ہونے لگا گویا کسی گلستان پہ یہ قریب ہوتا جا رہا ہے اور وہاں کے دریا کی ٹھنڈی ہوائیں اس کو جو ہے وہ بشاش کر رہی ہیں فرحت دے رہی ہیں تو یہ قریب ہوتا جا رہا ہے تو گویا جنت کے قریب ہوتا جا رہا ہے جو متقی آتی ہے وہ انجام اس کا کیا ہے جنت ہے کہ نہیں ولیمن <متقی> خوف اور <پاکا> مقام <مابا> عرب بھی جنتان ارے جو ہمارے ہم سے خوف کر کے زندہ رہے گا زندگی گزارے گا کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے اور متقی رہے گا ہمارے خوف سے گناہ نہیں کرے گا وریمن خواص مقام رب بھی ہم اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے ایک دنیا اس کو جن... دنیا... ایک جنت اس کو دنیا ہی دے دیں گے یہ ابھی مانا کہ میر گلشن جنت دور ہے عارف ہے دل نے خالق جنت کیے ہوئے اس کے دل کو ہم اپنی حضوری نصیب فرمائیں گے حضوری جو ایک تو مخلوق ہے جنت مخلوق ہے اور ایک خالق جنت ہے اس کے دل کو تو خالق جنت مل گیا دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر اس کو نعمت اور لذت فر حاصل ہوگی تو فرمایا کہ ہم کڑک تو رہے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو تڑپ رہے یہ تڑپنا جو ہے یہ ہمارا ہر تڑپنا جو ہے یہ ہمیں منزل سے فریق کیے جا ہے خود اپنی تمنا کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ کی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت خوشی کو اپنی اگر ہو نہ خوشی کی خوشی کو دے اپنی اگر ہونا خوشی کی تو اس ہمت کو اگر ہمت سمجھتے ہیں دلے یا سینے میں تو تو سمجھتے متا میں دل کون ہے نا شاہ محمد احمد صاحب گزارنے کا شیر یاد آ جاتا ہے है میں کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے یعنی جگہ جگہ چپے چپے پہ گلی گلی, گلی گناہ کے تف گنا کے جو ہے وہ مواقع ہیں اور تقاضے بھی ابھر رہے ہیں کمال عشق تو لیکن کمال عشق کیا ہے اللہ کی محبت کا اللہ کے عشق کا کمال وفاداری کا کمال جان جانساری کا وہ کمال،, کمال،, کمال،, کمال وفاداری کا کمال اور فدا کاری کا کمال یہ ہے کہ مر مر کے جی رہے ہیں حضرت سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا حضرت والا نے فرمایا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کیسا مزاج ہے تو میں, میں نے کہا حضرت والا فرماتے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مر مر کے جی رہا ہوں جی جی کے مر رہا ہوں اللہ پر مر رہا ہوں بس کبھی کبھی لذت تعات کی لذت سے جی رہا ہوں کبھی گناہوں سے بچنے کے غم میں جی رہا ہوں مر رہا ہوں تو یہ مر مر کے جی رہا ہوں جی جی کے مر رہا ہوں مرمر کے جی رہا فرمایا کمال عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا ہے ایک دفعہ شہادت حاصل ہو گئی بڑی نعمت ہے وہ بھی لیکن اس سے بھی بڑی شہادت یہ ہے کہ ہر وقت اپنے قلب کا خون ہو رہا ہے ہر وقت اپنی خواہشات کا خون ہو رہا ہے تو یہ بھی یہ جانے حسیبی شہادت کے مزے لوٹ رہی کیا ہے ہمیشہ کی طرح آخری مصرا یاد آتا ہے مجھے پچھلا مصرا پہلا مصرا پور جاتا ہوں یہ جانے ہنی ہی اور شہادت کی مزید لوٹ رہی کچھ یاد آیا کسی کو نہیں ایسا ہے کہ اس سنجر تسلیم سے یہ جانے حدیبی ہر لہذا شہادت کے مزے لوٹ رہی تو فرمایا کہ فرمایا کہ کمالِ عشق تو مرمر کے جینا ہے اب یہ نفس کا بار بار ہنر ہے میدان جہاد میں تو شہادت ایک دفعہ ہو گئی اللہ کا پور مل گیا وہ بھی بڑی نعمت ہے لیکن اس سے بھی بڑی نعمت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا اک اللہ دینا انا اللہ علیہ مینبی ب صدیقی بشہدا و صاحیم اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ صدیقین کا ہے اور صدیقین کی ایک تعریف حضرت والا نے فرمائی جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ پر خدا کر دے اور ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرے یہ صدیق ہیں تو شہدا سے بھی پڑھ کے وہ شخص ہے جو ہر لمحہ اللہ پر فدا کر رہا ہے اور, اور ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا شہید سے بھی بڑا درجہ اس کا ہے یہ کیا ہے کہ کمال عشق تو مرمر کے جی رہا ہے مرمر کے جی رہا ہے اللہ پر مرے جا رہا ہے بار بار اب شہید اگر ہو گیا تو اس کے بعد تو زندگی ختم ہو گئی اب کیا کرے گا اسی لیے شہید اللہ کے یہاں جب جائے گا اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کوئی حسرت رہ گئی كار اللہ كے جنت میں بھی ایک حسرت رہ گئی وہ نعمت كیاں نہیں ہے جو شہادت کا مزہ مجھے تھا آپ كے راستے میں شہادت کا جو مزہ آیا تھا وہ تو یہاں ہے ہی نہیں تو ایک بار پھر مجھے دنیا میں بھیج دیجیے تاکہ میں پھر آپ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو یہ جو زندہ شہید ہے یہ کہاں جائے گا है. پھر یہ بھی تو اپنے و خواہشات کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے تو اس کو کیسی شہادت کا وہاں درجہ ملے گا کیوں نہیں ملے گا اسی لیے صدی کو شہدا سے پہلے بیان فرمایا ملائیکل انعم انا ملے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اللہ کا انعام لینا ہے تو یہ کام بڑا آسان ہے آؤ دیا رار سے ہو کر گزر چلیں سنتے ہیں اس طرح سے مسافر رہی ہے. یہ, یہ چاند بار بار جان پیش کر رہا ہے ہٹاخٹ راستہ چاہفٹ اللہ کی طرف بڑھے چلے جا رہا ہے اللہ کا خوب مل رہا ہے اس کو درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو ایک خنجر کھا کے کسی میں کسی شخص کے پاس جائے گا مہمان کہے گا مجھے ایک خنجر لگا آپ کے راستے میں ایک اس کے بعد دوسرا مہمان آتا ہے کہتے مجھے آپ کے راستے میں دس سنجر لگے تو بتائیے وہ کس سے زیادہ محبت کرے گا جو دس سنجر کھا کے اس کے پاس آیا ہے اور جو پچاس سنجر کھا کے آیا ہے تو اس سے اور زیادہ محبت کرے گا تو جو پھر جگہ جگہ جس کا جسم کوئی بچائی نہیں زخموں سے تو اس کا کیا اس سے محبت کا کیا علم ہوگا اور جو بندہ اللہ کے لیے اپنے اپنے دل کو زخمی کر دیتا ہے دل کو توڑ دیتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی شعر ہے ازلب نادی کا سب گوسا رسیق منچ گویم روح جے رزت یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا وہ پیار لیتے ہیں کہ روح جو وہ لذت حاصل کرتی ہے کہ اس کو زبان قاصر ہے بیان کرنے سے آپ کو کیا بتاؤں کہ میری روح نے اندر اندر کیا مزہ لے لیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والے مولوی لوگ ہیں یہ ان کو کیا مزہ ملتا ہوگا ارے مزہ تو ہے ہی ان کے پاس بلکہ مزہ ان کا غلام ہے غلام تم کو کیا پتا کہ احلّہ کو دل کے اندر کیا نشہ اور کیا دولت ان کو حاصل ہے حضرت نے فرمایا کہ اگر احلہ کے سکون اور خوشی اور اطمینان کا خبر اور ان کو بادشاہوں کو ہو جائے تو تلواریں لے کر دور پڑے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک نواب صاحب کا واقعہ حضرت نے بیان فرمایا کہ نواب صاحب جو ہے چٹ پٹی سے گاؤں کے آدمی تھے وہ کھاتے پیتے رہتے تھے تو آخر کار جو ہے میرا جو ہے نازک ہو گیا ذوق ہو گیا اور پھر آ ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ اب آپ کو ایک تولا سینے کا جوس پینا پڑے گا اس سے زیادہ کھانے سے تو ایک کے وہ کھڑکی میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھا لکھنؤ کی فٹ پاتھ پہ ایک شخص آیا اس نے اپنا کوٹلا کھولا اس میں سے دو سوپ روٹیاں نکالی اور ایک لوٹا پانی کا نکالا اور دو روٹیاں پانی کے ساتھ کھا کے اور تھوڑی دیر بعد تنگی پریشان رکھ کے خبراہ پر لینے لگا تو مواب صاحب نے کہا کیونکہ ان کو راتوں کو نیند میں ہو گئی کہ ان کی بیمار ہو گئے تھے بالکل ہاب بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری سلطنت اس کے نام لکھنے کو تیار ہوں اگر یہ اپنی نیند مجھ کو دے کر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نواز مالا ہے تو غلط فرمایا کہ کمالِ عشق و مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا ایک دفعہ مر جانا کیا کمال ہوا کہ بار بار مرو اللہ کے راستے میں جان بھی دی ہوئی انہی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا سو جان سے بھی اگر اللہ پر فکر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لائق پریشان کے مطابق نہیں ہوگا یہ تو ہماری اللہ کی مہربانی ہوگی کہ ہم اللہ پہ مر جائیں سنبھالے عشق تو مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا ابھی اس رات سے واقف نہیں ہے آئے فروانی ارے ابھی جس, جس دن اس رات سے واقف ہو جائیں گے تو بس ترپتے رہیں گے اے فرمایا مولانا شاہ محمد صاحب نے رحمت اللہ علیہ دل مسترک کا یہ پیغام ہے تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے دل کا یہ پیغام ہے تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے کیا کہ جہاں کوئی موقع میں جائے وص اللہ بدلا ہو جائے دل مسترک کا یہ پیغام ہے تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے تڑپنے سے بس مج... تڑپنے سے مجھ کو بقت کام ہے محبت کا بس یہی انعام ہے محبت کا بس یہی انعام ہے تڑپتے رہو تڑپتے رہو بس یہ ہے کمال عشق و مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا ابھی اس رات سے واقف نہیں ہے بھائی بھگوان جس دن واقفیت ہو گئی کسی اللہ والے سے تعلق صحیح ہو گیا تو وہ آپ کو انشاءاللہ اس رات سے آگاہ کر دے گا آج تو بھائی چودہ اگست کا دن ہے تو یہ واضح حضرت والا کا یہاں موجود ہے جن کے پاس نہ ہو اسلامی مملکت کی قدر و قیمت یہ بعض حضرت والا کا پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر اور کچھ بات تک کے واقعات ہمارے بزرگوں کے حالات اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں اور اس ملک کے بننے میں جس قدر قربانیاں دی ہیں وہ حضرت والا نے کچھ اپنے مشاہدات اس میں بیان میں فرمائے تھے جو چھپ گیا ہے اور اس میں اسلامی مملکت کی تعریف جو بہت ہی خاص مضمون ہے جو ہمارے یہاں یہ کتنا پھیل چکا تھا اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت والا جی کے عجیب حضرت والا کے مجددانہ کارنامے رہے بسر ہی نہیں وز بسر ہی نہیں بلکہ کتنے شعبوں کے اندر یہ جو لسانیت کا اور قومیت کا تاثر ہوا اس بے حضرت والا کے کیسی عجیب نظر گئی ایک دم اچانک ہم باہر والے تو پریشان تھے اور حضرت تو اندر رہتے تھے لیکن حضرت کو اچانک جوش ہوا اور وہ مضمون بیان فرمانا شروع کر دیا قومیت، قومی صوبائی تا... کے تعصب کی اصلاح اس کا یہ بچہ بھی ہے چھوٹا سا کتاب ہمارے یہاں وہ حضرت نے کتنی تعداد میں چھپوائی اور اس سے کتنا فائدہ ہوا اور اسی طرح سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو نے یہ جو بیان فرمایا یہ بہت ہی زبردست بیان ہے اور اس میں تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں حضرت پورپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خان بھی اللہ علیہ اور محمد علی جنہ کے متعلق بھی سب جو وضاحتیں ہیں بہت سے لوگ اس غلط فیمی میں ہیں کہ وہ کسی اور مسلح پہ مرے اور حضرت نے ہمیں بتایا کہ وہ تو بالکل صحیح العقیدہ ہو کے مرے اور حضرت خان کی رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیمات سے استفادہ اور بزرگوں کے سے استفادہ انہوں نے کیا اور بہت ہی قدردان تھے بزرگوں کے تو ایسے ہی اس میں پوری کہانی لکھی ہوئی ہے داستان یہ بات جن کے پاس نہ ہو وہ لے لیجیے ہاں تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہے میں پڑھ کر ہی سنا دیتا ہوں پاکستان کے لیے مسٹر جناح کا درد ہوگا جنا صاحب امت کا درد رکھتے تھے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات بارہ بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا حضرت تھانوی کا جنا صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا وہ جینا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت دو شدے نے پاکستان کے لیے رو رہے جو لوگ ہمارے قوم کے جو مبتدا تھے ان کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور سا... یہ سازشی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے ہے اور ایک مرتبہ حکیم الامت نے فرمایا کہ میں نے جناب کو خاک میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے حکیم المت فرما رہے ہیں میں نے دیکھا ہے پاک میں ان کو حکیم مت سمجھو اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے اس میں قیام پاکستان کے لیے غلام کی جد و جہد بھی بتائی حضرت والا نے خود اپنے حالات دیش نے فرمائے ہاں یہ خاص سو پڑھ کر سنا لیتا ہوں بھئی بیٹھ جاؤ بیٹھ ابھی سنواتے ہیں پاکستان اسلامی مملکت ہے حضرت والا اشار فرماتے ہیں کہ بس ایک اور بات کا جواب دیتا ہوں پھر تقریر ختم بعض لوگوں کے دل میں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 حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقان تھانہ بھون کے محتمل نے اس سے فرمایا کہ بڑے ابا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شف صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو مسلمان فرماربا ہو لیکن وہاں اسلامی قانون ناصد نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں ہے اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں ہے اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو اسلامی مملکت کی تاریخ کیا ہے خاط حضرت کی بیان فرمودہ شرعی تاریخ کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے کتابوں میں بھی شائع کیا جائے الحمدللہ یہ کتاب کو تعداد میں تقسیم ہوتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضرت والا کا یہ بھی ایک مجددانہ کارنامہ ہے فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نادذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو چاہے وہ کتنا ہی گناہ ہو تو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک اور اسلامی مملکت ہے چاہے وہ مسلمان فرما روا مسلمان امیر المین یا سلطان بڑی حکومتوں سے ڈر کر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 اس لیے اگر اس کی ایک ان زمین کی حفاظت کے لیے کوئی جان دے گا تو وہ شریک ہوگا بہت ہی عمدہ اس میں بڑی زبردست باتیں قیام پاکستان سے پہلے کی بھی اور بات کی بھی ہیں اور حقائق سے اس میں فلتے والا نے بڑا پردہ اٹھایا ہے جن کے پاس نہ ہو ہوئی کر لیجئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اللہ کی محبت کی باتیں اگرچہ اللہ تعالی کے لائق نہیں تھی اللہ کی شان کے لائق حقیقت نہیں تھی قصور یہ قصور سراپا قصور یہ قصور تھی یہ اللہ اپنا فل اپنا کرم فرما دیجئے کیونکہ کریم تو ہے ہی وہی جو نالائقوں پر کرم کر دے بس ہم اپنی نالائقی کا کوٹلا کے دربار میں رکھتے ہیں آپ اس کا اس پر اپنا کرم فرما دیجئے اپنا منظ فرما دیجیے اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو اِن قبول فرما لیجیے اے اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجیے فکر آخرت پیدا فرما دیجیے اے اللہ ہمیں اپنا اپنا پیارا بنا لیجیے اپنا محبوب بنا لیجیے یا اللہ اپنا محبوب بنا لیجیے یا اللہ یا اللہ, اللہ ہمیں کامل نصیب فرما دیجیے اللہ محبت کاملہ نصیب فرما دیئے کیا اللہ سے ہماری لجلیولن پلح الاسکب لا لویا کلو یا کلیہ کلو ولا تكلنا شہننا پولہ پلاتنا تحفٹ اللہمرہ پلادھ الاحمن پانے شولیم دن بك من سی کن اللهم إنا نسألك بن خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونأوذ بك من شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فانصر مستعان عليك السلام ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين امين رحمك بہت سے شرابی شراب پی کے دودھ ہو کر اور شرابی رات کو شراب پی کے دھوت شرابی رات کو को پی کر رات کو دھو دھو کر گلی میں گھوم گئے تھے ایک گھر پہ کھٹکھٹایا اور کٹکھٹا کے رات کو دودھوں سے اوپر سے والد آئیے کون ہے کیا بات ہے شرابی بولے یہ انور صاحب کا ہم گھر ہے یہ شرابی بولے یہ مسرور گھر اوپر سے عورت بولی ہاں یہ مسرور گھر ہیں شرابی بولے آپ نیچے آ کے مزدور آپ کو لے جائیں تاکہ ہم لوگ گھر جا سکیں ایک عورت میاں بی بی صحت کو گھر نکلے اور عورت نے گھوڑا سواری کی گھوڑے نے اس کو گرا دیا تو عورت اور پستول نکال کے اس کو گولی مار دیورت کی دینی شادی ہوئی بہت پریشان ہو گیا اس نے خوب خود کہا کہ یہ کیا ہوا اتنا غصہ اتنی بے میں کیا کر رہی ہو؟ اور اس کو دیکھا کہا یہ تم کو پہلی ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے دوستوں نے ویب سائٹ بھی بنائی تھی اللہ اور اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے اپنی رضا کے مطابق اور شرف قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام لے گئے حضا رحمۃ اللہ کے ڈرد محبت کو بلا اشتقاق زبان سے اللہ تعالیٰ نشر کی توفیق عطا فرماتے اور اللہ تعالیٰ قبولیت شرف قبولیت سے بھی نوازتے ویب سائٹ کا نام بدلائے کہ وہی ویب سائٹ کا نام جو ہے حضرت ممتاز ڈاٹ کام ایچ اے زیڈ آر اے ٹی این یو اینڈ حضرت ممتاز نے مجالس تو الحمدللہ یہ ہمارے قلعہ کے ہے ماشاءاللہ لگے رہے ہیں اور بھی دوستوں نے اس کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ذائق کر دی یہ اپلوڈ کر دیے انہوں نے کچھ مجالس وہ سن سکتے ہیں ابھی نبی کام چل رہا ہے انشاءاللہ شاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ جلد مکمل کروا دیں اور اللہ تعالیٰ خوب کام لے لیں اور ہم کو بھی اور ہمارے دوستوں گھر کو اللہ سب کو اللہ والا بنا دیں اور ایک گزارش اور کرتا ہوں کہ بھی اس ویب سائٹ کے واسطے کمپیوٹر نہ خریدیں کانفرنس کال تو موجود ہے ہی الحمد مجھے سننے کے لیے دوست احباب سارے کانفرنس کال پہ ماشاء اللہ کوئی بیس بیس سے زیادہ گھرانے الحمد للہ سنتے ہی ہیں تو اس کے لیے کوئی ویب سائٹ کمپیوٹر اور نیٹ لینا جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے موبائل پہ سنیں ہاں جن کے پاس ہے ہی جو واقعی بہت دور ہیں جو آ نہیں سکتے یہ ان کے لیے ہے وہ،, وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں لیکن پھر بھی اللہ کی محبت میں کہیں چل کر جانا اور کسی کو اپنے نیک کو کے مطابق اللہ والا سمجھنا اور اسے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے چل کر جانا اس کا یہ نعمل بدل نہیں ہو سکتا آج جو بیچارے واقعی معذور ہیں جو آ نہیں سکتے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا خزانے کھلے ہوئے ہیں جس کو چاہے جتنا نواز دیں لیکن جو آ سکتا ہو اور نہ آئے اور غریبہ سن لے تو پھر اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا اس لیے اصلی اس کو یہی ہے کہ دین تو, تو صحبت سے ہی پھیلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی ادر کی توہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرک.